صدق الله مولانا العظیم و صد کا رسول الحنبی الکریم الروف الرحیم اللّہ منوِ قلوب نابل قرآن وضین اخلاق نابلقرآن وادخل الجنت بالقرآن و ننجن نارع بل قرآن کال اللّہ تعلیٰ و تبارکا فیشان حبیب ہی مقبرم و عامر تسلیمہ سلات و رسول اللہ علیہ محبوبہ ربلاۃ وسلام علیک اللہ محبوبہ رب تمام حمد و ثناع تعریف و توصیف اللہ جلا مجت الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مال کے ہات بھی اللہ جلّہ والا کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امن رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالکے رقابے من فخرے ارب عجم والی کون مکان سیاہ لا مکان سی دے انجا سر ورے لالا رخان نی رے تابا سر نشینے مہوشاں ماہ خوباں شہن شاہ حسین فتما دوراں سر خیلے زہرا جمالا جل بائے ازل نور ذاتے لم جزل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 واجب الاحترام ضبی الحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دس روزہ فہم دین کا آج پہلا یوم سعید ہے اور آج کی بابرکت محفل نور محبت لیے جلوہ فراز ہے اللہ تعالیٰ جل اللہ شان ہو ہمیں قرآن مجید کا نور اور فہم و ادراک نصیب فرمائے آج کی اس نشست میں وجود باری تعالیٰ کے اس بات پر کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا جو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 اس کی نشست و برخواست کے انداز سے جانا جاتا ہے کہ یہ عاقل ہے اللہ تعالی کی ذات آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی ہے فہم و اجراک سے بھی مبالا ہے لیکن کائنات کے اندر پھیلے ہوئے کتنے دلائل ہیں جو ہمیں اس بات کی دہ دے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے عاقل آق تو اس بات کا انکار کاری نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے مجید میں یہاں ارشاد فرمایا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی قیفہ تکفرون باللہ بلا تم اللہ کے منکر کیسے ہو سکتے ہو وہ کن تم اموا جب کہ تم خود مردہ تھے فاح یا کم اس نے تمہیں زندگی بخشی سما یمی تو کم پھر تمہیں موت دے گا سما یو کم پھر تمہیں زندگی دے گا سما ال ترجاؤن اور پھر تم نے پلٹ کے اس کی حضور ہی جانا ہے تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا تمہارا تو تشخص ہی نہیں تھا تمہاری تو ذات بھی نہیں تھی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 مست آرشے وسکر شمس فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر آمادن بغیر کسی ستون کے ترون تم دیکھ رہے ہو اس بات کو دنیا کے سارے بیمار اکٹھے ہو جائیں ایک فٹ کی ٹائل بغیر کسی سپورٹ کے کھڑی نہیں کر سکتے کہ کر سکتے ہیں لیکن اتنا بڑا آسمان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 تو کوئی سانے موجود ہے جو لوہے کو تلوار کا روپ دینے والا نیوٹن جس نے سکل کا نظریہ دریافت کیا بڑا نامور سائنسدان ہے لیکن یہ اللہ کے وجود کا منکر نہیں تھا بلکہ کوئی بھی آکر وجود باری کا منکر نہیں ہو سکتا حکیم نیکشے کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کل بے مومن دماغش کافرست اس کا دل مومن تھا لیکن اس کا دماغ کافر ہو گیا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 لکھ رہے تھے کسی نے کہا کہ اللہ کی دلیل اپ کی نظر اٹھی سب سے پہلے شیتوت کا درخت ہی نظروں کے سامنے آیا کہا یہی شیتوت کا درخت اس کی ذات پر دلیل ہے کہا یہ کیا بات ہوئی جو چیز سامنے ائی اس کو دلیل ٹھہرا دیا کہا دیکھو یہ درخت ہے شیتوت کا اس کی جڑیں اور ان کی ہیں شاخیں اور ان کی ہیں اور اس کے پتے اورنگت کے ہیں اس کے اوپر کچا ہو تو رنگ اور ہے پک جائے تو رنگ اور ہے اور اسی شیتوت کے پتے بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے اور اگر اسی کے پتے ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم بنتا ہے شہد کی مکھی چوسے تو شہد بنتا ہے میٹیریل لے کے نتائج گئی ہیں یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے تو کائنات کے اندر کتنے دلائل افاق و انفس کے اندر ہوئے جو اس کی ذات کا پتہ دیتے ہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نُصبت والى الارض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 یہ ممکن ہے کہ وہ کپڑوں سمیت غسل کر کے آیا ایسا بھی ممکن ہے تو جس کو میں نے اکل سے بنوایا اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے وہ شخص انکار کر دے کہ ایسا نہیں ہے تو بات ختم ہو جائے گی تو کسی شہ کے وجود کو منوانے کے لیے ایک توقلی دلائل دیے جاتے ہیں. دوسرا کیا ہے کہ قانون شہادت میں کہتا ہوں کہ بار بارش ہو رہی ہے اور یہ میں نے اکلی دلیل دی کہ یہ شخص دیکھو اس کے کپڑے بھیگ آپ نے تسلیم کر لیا میرا موضوع ختم ہو گیا لیکن آپ اگر تسلیم نہیں کرتے عقل پہ تو آپ کہتے کہ نہیں ہم اس بات کو مانتے تو میں کیا کروں گا میں آپ میں سے کسی شخص کو کھڑا کروں گا جو موتبر ہوگا اور اس کو کھڑا کر کے کہوں گا جناب آپ بتائیں باہر بارش ہو رہی ہے وہ کہے ہاں جناب بارش ہو رہی ہے آپ کا فرض کرو ماننے کا پروگرام نہ ہو تو آپ کے ہم اسے بھی نہیں مانتے تو میں کیا کروں گا میں دوسرا آدمی کھڑا کر دوں گا. آپ کو وہ گواہی دے گا آپ کہیں گے کہ ہم اسے بھی نہیں مانتے میں تیسرا آدمی کھڑا کر دوں گا آپ کہ میں اسے بھی نہیں مانتا تو میں کیا کروں گا جب جس کو بھی میں کھڑا کروں آپ انکار کرتے چلے جائیں تو میرے پاس ایک ہی حال رہ جائے گا کہ میں اس موضوع کو چھوڑ دوں گا کہ آپ ماننے کو تیار نہیں اکلی دلائل دیے آپ نے تسلیم نہ کیا میں نے گواہی دلوائی آپ نے تسلیم نہ کیا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 اور اب کوئی کہے ہم اس گواہ کو نہیں مانتے تو عدالت توہین لگاتی ہے عدالت بردار اب بولے تو جب گواہ پہ بحث کا موقع دیا تو اس وقت کہاں گئے تھے اب اگر کوئی بات کرے توڑکتی ہے اور توہین عدالت لگتی ہے تو چالیس سال تک توحید کے اس گواہ پر بحث کا موقع دیا گیا تھا اس وقت انہوں نے صادق کہا اور امین کہا اور جب بات گواہی پہ آئی اور ابو لہب بولا تب بن لگا ہونا لے کا سائے الہذا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 کہ میاں تم نے دیکھا ہے کہا دیکھا نہیں سنا ہے کا جی صاحب نا کرار کرتے ہیں انکار کرتے ہیں کہا بیٹھ جاؤ پھر ایک شخص آیا چاند چڑھ گیا میاں دیکھ کر آئے ہو کہا دیکھا نہیں سنا ہے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ پھر آیا ایک شخص جناب چاند چڑھ گیا میاں تم نے دیکھا ہے کا جی سنا ہے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ بیٹھتے گئے پھر ایک شخص آیا جناب چاند چڑھ گیا تم نے دیکھا ہے جناب دیکھ کر کے آیا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے واضح دیکھا ہے کہ اچھا میاں تم جو آئے تھے تم بھی سچے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 جب مستفا جانے رحمت آگے ختم نبوت کی مہر لگ گئی اب کوئی قادیان سوٹ کر کے کہے کہ میں نے بھی سنا ہے میاں اگر سنا تھا تو پہلے آتا اب دیکھنے والا آ گیا اب کسی سننے والے کی کوئی گنجائش باقی, باقی سب کی گواہیاں جو تھی وہ سمی تھی اور حضور کی گواہی این سب نبیوں نے قوم کو کہا لوگوں کو مانو قوم نے کہا دیکھا ہے کہا نہیں سنا ہے قوم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 اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم خدا تک پہنچے ہیں تو اسی بڑی دلیل کے ذریعے عقلی دلائل بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن عقل کے بل بوتے پہ اس کی چوکھٹ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا عقل کے بل بوتے پر ایک اذہان تو ملے گا ایک یقین تو ملے گا لیکن اس کے دل تک رسائی نہیں ہوگی اور وہ رسائی کہاں سے ملے گی وہ مصطفیٰ کی چوکھٹ سے نصیب ہوگا بخا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں وہی لا مکاں کے مکی ہوئے سرے ارش تخت نشیں ہوئے یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکی ایک بات اپنے سارے عنوان کا خلاصہ سمجھ لے اس کو اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور حل ہی نہیں ہے یہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم خدا تک پہنچتے ہیں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 کام تو بڑا خراب ہو جائے گا اس نے کہا اچھا جی اپ ہی بتائیں جب دو آدمیوں کے مابین جھگڑا ہو جائے تو آپ کی شریعت میں تصفیہ کی صورت کیا ہوتی ہے تو حضور فرمایا کہ میری شریعت تو یہ کہتی ہے جو شخص دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل ہی. ولی یمین و من انکر جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے اس نے کہا پھر فیصلہ طے ہو گیا اگر اپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو آپ دلیل لائیں گواہ لائیں اور اگر اپ کے پاس نہیں ہے تو مجھ سے قسم لے لیں مکر تو وہ پہلے گیا تھا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 فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے کیسے رسائی ملتی اقبال کہتے ہیں محسوس تھی انسان کی نظر بن دیکھے پھر خدا کو کوئی مانتا کیوں کر انسان کی نظر تو دیکھنے کی عادی تھی میں نے بات جہاں سے شروع کی بات وہی آگئی اس نے کہا دکھاؤ تو مانوں گا قوم موسا نے بھی کہا لن نو میں نہ لا کا نرلہ جہرا ہم دیکھیں گے تو مانیں گے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 داڑی کا کالا حالا اور چمکتا ہوا چہرہ امام محمد جب ائے نا تو مسلمان بھی کھڑے تھے عیسائی بھی کھڑے تھے یہودی بھی کھڑے تھے دو دو یاروں میں نہ تھے جو ہی ان کا گھوڑا آیا وہ جو مناظلہ کرنے ایا تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال تیری ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب ہے۔ اور دیکھو حالت ایک ہے یک نظر کر دی و آداب فنا مخت دی وا روزے